وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سما بعد اعوذ باللہ من الشیطان زدین قل من کان عدوا لجبریل فإنہو نزرہو علا قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بين يدئی وہدن وبشرا للمؤمنین من کا نا اب اللہ ملا و رسول ہی و جبریلا فن اللہ ابو کہہ دیجئے جو ہوا دشمن جبریل کا بس بے شک اس نے یعنی جبریل نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے اذن کے ساتھ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو بھی ہوا دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا تو یقیناً اللہ دشمن ہے کفر کرنے والوں کا یہودی اتنے بدطینت بد بخت بدخصلت لوگ تھے کہ جس طرح انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعریف کی اتنی جرت کے ساتھ حق کا کھلا انکار کیا تو انہوں نے جبریل کے ساتھ بھی دشمنی کا اظہار کیا کہتے تھے کہ یہ جبریل ہمارا دشمن ہے یہ فرشتوں میں سے ہمارا دشمن فرشتہ ہے میکائیل کو اپنا دوست فرشتہ کہتے تھے اور جبرائیل کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کو بیان کر کے کہا بے کیوں تم یہ دشمنی کر رہے ہو محض اس وجہ سے کہ جبریل نے تمہاری خباستیں تمہاری شرارتیں اندر سے تم کیا ہو اور کیا کر چکے ہو کیا تمہارے ارادے ہیں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا قرآن لا کر بیان کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی تو جبریل لے کے آتے تھے نا پہلے نبیوں پر بھی جبریل ہی آتے تھے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نادل ہوئی سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا فرمایا نازالہ بہ روح الامین وہ نح رَبِّ تنظیل الربی بِهِ نازا ل روح الامین یہ قرآن مجید نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرمایا نازا لوح المین اللہ نے روح الامین جبریل فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچایا اللہ قلب کا اس کی وہی اے نبی ہم نے آپ کے دل پر کی تو جبریل کے ذریعے قرآن آیا سارے کا سارا قرآن جبریل لے کے آئے تو اس قرآن میں یہودیوں کی ساری شرارتیں واضح تھیں ان کی تمام خصلتوں کو بیان کیا گیا انہوں نے جو کچھ کیا ان کا واضح واضح کھلا کھلا بیان ہوا تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم جبریل کے بھی دشمن ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح کیا بھائی یہ کہنا کس قدر بے جا ہے تم جبریل کے دشمن کیوں ہو بھائی اس لیے کہ وہ قرآن لے کے آئے ہیں اور قرآن میں وہ سب حقائق بیان کر دیے گئے ہیں ان حقائق میں تمہاری ساری شرارتیں واضح کر دی گئی ہیں تو اس وجہ سے تم جبریل کے دشمن بن چکے ہو حالانکہ فعنا ہو ہو قلبے کا بے عزن اللہ ہے وہ کوئی اپنے طور پر تو نہیں قرآن لے کے آئے کوئی اپنی طرف سے بنا کر تو نہیں لے کے آئے یہ تو کلام اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نادل کیا ہے جبریل کو تو ذریعہ بنایا ہے پہنچانے کا وہی کے نزول کا تو جبریل کا اس میں کیا قصور ہے یہ جو کچھ ہوا ہے بے اللہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو مقرر کیا ہے وہی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کی ہے قرآن مکمل الوحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ظالموں تم کیوں دشمنی کر رہے ہو کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے اس دشمنی کی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے مصدقل مابین یا دئی ہے پھر یہ قرآن جو جبریل وہی کی شکل میں لے کے آئے یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے تو رات میں جو کچھ تھا اس کی تصدیق کرنے والا پہلی کتابوں شریعتوں میں جو کچھ نادل کیا گیا ان کی تصدیق تائید کرنے والا یہ قرآن تو بجائے اس کے کہ تم اس کو مانتے کہ یہ تو واقعی ایک تسلسل ہدایت کے آنے کا اور یہ بھی بالکل سچی کتاب ہے اس کو ماننے کی بجائے تم نے انکار کیا اور انکار کرتے کرتے تم نے دشمنی حسد اور بغض کے رویے اختیار کر لیے حتیٰ کہ جبریل کے ساتھ بھی تم نے دشمنی کا اظہار کر دیا اللہ اکبر اس کے شان نزول میں ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کے صحیح صحیح جوابات دے دیے اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی انکار کرنے کی کہتے تھے کہ اگر آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے کیونکہ نبی کے بغیر یہ سوال یہ ان کا جواب دے ہی کوئی نہیں سکتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسکت جواب دے دیے کہ جس کے بعد ان کے پاس کوئی بات انکار کی نہیں تھی تو پھر انکار کے لیے یہ بہانہ انہوں نے نکالا اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دوست کون سا فرشتہ ہے آپ کے پاس وہی کون فرشتہ لے کے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آتا ہے جبریل میرے پاس وہی لے کے آتا ہے کہتا بس ٹھیک ہے اب نہیں مانتے ہم کیونکہ جبریل سے تو ہماری دشمنی ہو جبریل سے ہماری دشمنی ہے اس وجہ سے بس ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانتے آپ کے نبوت کو نہیں مانتے اگرچہ آپ کے جواب صحیح ہیں ہاں جی لیکن اس کے بعد جب جبریل فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اس کے ساتھ چونکہ ہماری دشمنی ہے اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے تو اس کے شان نزول میں یہ واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے صحیح صنعت کے ساتھ اکبر فرمایا کہ ان ظالموں نے جبریل سے بے جا قسم کی دشمنی کا اظہار کیا جب کہ اس کا تو صرف اتنا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام دے کر بھیجتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیتے ہیں یہ قرآن مجید کی ساری کی ساری وہی جو ہے اللہ تعالی اللہ کے نبی کے قلب اط پر نادل ہوئی ہے یہ وحی کی ایک خاص شکل ہے کہ جس کے اندر قرآنِ مجید نادل ہوا ہے جب یہ نادل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی سی بخاری میں وہ ساری کیفیت موجود ہے آپ آپ کے سردی کے موسم میں بھی پسینے کے قطرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنا شروع ہو جاتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پہچان لیتی تھیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نادل ہو رہی ہے تو جب یہ ان کی برات کا واقعہ سورہ نور میں نادل ہوا اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے تو وہی لے کر آتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہی کا نظول ہوا یہ ذریعہ ہے جبریل اور اس کے دشمنی رکھنا یہ اس کا اس کا کوئی جواز نہیں ہے یہ تو اسی قسم کی فضول بات ہے جیسے وہ باقی چیزوں میں حسد رکھتے ہیں بود کہتے ہیں جی ہماری نسل سے چونکہ یہ نبی نہیں آئے اس لیے ہم نہیں مانتے نہ ماننے کے ان ظالموں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں فرمایا یہ قرآن یہ تصدیق کرنے والا اس کی بہت تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے تو کی انجیل کی جو کتاب میں پہلے نادل ہوئیں اور وہدن اور ہدایت ہے سراپا ہدایت ہے یعنی کہا ہدایت دینے والا ہے ہدایت پہنچانے والا ہے ہدن قرآن ہے ہی ہدایت ہدایت ہی ہدایت, ہدایت, ہدایت ہے سراپا ہدایت ہے ببو اور بشارت ہے خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے منکانہ ادب اللہ و ملاقات و رسول ہی و جبریلا و می کال ادب الرمایا جو دشمن بن گیا اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا جبریل کا میکائیل کا یہ سارے سب کے ہی دشمن یہودی سب کے ہی دشمن تھے تو فرمایا فن اللہ ادب ال کافرین اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھے جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے وہ کیا خیال ہے کہ صرف نبیوں اور فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے نہیں وہ اللہ کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جبریل کے دشمن ہے اور میکائل کے دوست ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام اکٹھا کر دیا جبریل بھی اور بھی فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ کا بھی دشمن ہے جس طرح ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے اسی طرح ایک فرشتے کی دشمنی سب فرشتوں کی دشمنی ہے اور اس دشمنی کا دائرہ محدود نہیں رہتا پھر یہ سمجھنا چاہیے یہ حقیقت میں اللہ کے دشمن ہے تو اس لیے پہل پہلا اللہ کا ہی کہا من کانا دبن یہ دشمنی سب سے دشمنی ہے یہ اللہ سے بھی دشمنی ہے اور حقیقت میں جب بندے کے اندر بگاڑ آتا ہے اور قوموں کے اندر بگاڑ آتا ہے اور خاص طور پر یہ یہودیوں کی جو کیفیت تھی یہ نہیں کہ یہ, یہ اللہ کی باتیں ماننے والے تھے انہوں نے اگر نبیوں کو قتل کیا اگر کتابوں میں تعریف کی اتنی جرت کے ساتھ انکار کرتے رہے تو حقیقت میں یہ دشمنی اللہ رب العالمین کی تھی کہ کتابیں تو اللہ کی طرف سے آئیں نبی تو اللہ کی طرف سے آئے سب کچھ اللہ نے بھیجا جو نبیوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن جو فرشتوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے فن اللہ ادب ال تو اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا یہاں مراد یہود ہیں یہود مراد ہیں کہ ان کا کفر اتنا شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منع علی ولی فقد آزن تو جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں نے اس کو جنگ کی دعوت دی اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے کہ میرے ساتھ جنگ ہے میرے ساتھ جنگ ہے تو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ جنگ ہے اللہ کے ساتھ دشمنی ہے رسولوں کے ساتھ دشمنی حقیقت میں اللہ کے خلاف دشمنی ہے تو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم حقیقت میں اللہ کے بھی دشمن ہے اور فرشتوں رسولوں جبریل کے بھی اور میکایل کے سب کے ہی دشمن ہیں ولاقن زلنا کا آیا تم بیہ نات وما یقفر و بحا افاسقون اور البتہ تحقیق نادل کی ہم نے آپ کی طرف آیات واضح واضح کھلی کھلی نشانیاں اور نہیں کفر کرتے ان آیات کے ساتھ مگر فاسق لوگ نافرمان فرمان فرمایا اللہ تعالی نے اپنی شریعت نادل فرمائی انبیاء رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام آیات بیانات روشن دلیلیں ان میں نبیوں کے معجزات بھی شامل ہیں تمام کتابیں شریعتیں ان کے اندر شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت کے لیے ہر دور کے اندر یہ نادل کرتا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا جب آدم علیہ السلات و السلام کو زمین پہ بھیجا تو کہا تھا اما یا ہدن فمن طبیہ فلا یا فلاں علیہم بلاہ یا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی آسمان سے ہدایت آئے گی تم نے تم نے اپنے سلسلے دنیا میں نہیں بنانے کوئی مذہب دنیا میں خود نہیں تم نے بنانا دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے تو یہ کام تم نے اس کے لیے خود نہیں کرنا یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت نادل فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر پورا کیا ہر قوم کے اندر رسول بھیجے کتابیں شریعتیں آکام جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا وہ اللہ تعالیٰ نادل کرتا ہی رہا ہے لیکن لیکن اللہ تعالیٰ کی ان شریعتوں کا انکار کرنے والے کون لوگ رہے ہیں وما یقفر و بےا افاسون نا فرمان لوگوں نے ہاں جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ہر قوم کے اندر قوم نو کے اندر بھی لوگ موجود تھے قوم عاد کے اندر بھی موجود تھے ہر قوم کے اندر موجود تھے انہوں نے ان کا انکار کیا بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھے انہوں نے انکار کیا تو ہر قوم میں سے کافر انکار کون کرتا ہے اس سے محروم کون ہوتا ہے اس ہدایت سے کہ جو انکار کے رویے اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں گناہ کرنے والے نافرمانیاں کرنے والے بغاوتیں کرنے والے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیات کا شریعتوں کا کتابوں کا سب کا انکار کرتے ہیں اور ہدایت سے محروم ہوتے ہیں اوک اللہ احد فریق المن ہُم بل اکثر اوک اللہ کیا جب کبھی بھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد تو پھینک دیتے تھے اس عہد کو ایک گروہ کے لوگ ان میں سے بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں کا رویہ ہی بد عہدی تھا جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی عہد کیا کوئی بھی عہد کیا تو انہوں نے حبیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پسے پش ڈالا ہاں ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے مانا انبیاء کی دعوت کو تسلیم کیا موسیٰ علیہ السلاۃ کی دعوت کو موسا علیہ السلام کے بعد انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی تھے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی تھے اس لیے یہاں الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ فریق منہم ایک گروہ ان میں سے عہد کی پاسداری نہیں کرتا تھا توڑتا تھا پیچھے پھینکتا تھا ہاں جی تو ہمیشہ ان کے رویے ایسے رہے ہیں ہاں بل اکثر عملہ یومنون بہت تھوڑے مانتے تھے پچھلے پچھلے پچھلے رکو کے اندر آیا کلیل یومنون یہاں آیا ہے بل اکثر حملہ یومین اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے تھے زیادہ تر انکار کرنے والے تھے یہودیوں میں بہت تھوڑے تھے جو عہدوں کی پاسداری کرتے تھے آکام کو مانتے تھے عمل کرتے تھے نبی کا نبیوں کا ساتھ نبھاتے تھے اکثر تو وہی تھے جو ہمیشہ بے ایمانی رہے ایمان کا انکار ہی کرتے رہے بغاوتیں ہی کرتے رہے کتاب اللہ اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جو دیے گئے تھے کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو وراضر اپنی پیٹھوں کے پیچھے کا انا ہم گویا کہ وہ لا علام نہیں جانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر انہوں نے وہ تورات کی تصدیق کی اور واضح کیا کہ میں تو موسا میرے بھائی تھے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس کے بعد جو نبی آئے ان سب کی تصدیق کرنے والا ہوں یعنی انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کیا کتابوں کا تذکرہ کیا جب سب کچھ انہوں نے واضح کیا تو فرمایا نباد فریقین کتاب کتاب اللہ براضر تو کتاب اللہ کو اس سے مراد قرآن مجید ہے انہوں نے اس کو اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہاں پسے پشن ڈال دیا اپنے کمروں کے پیچھے پھینک دیا یہ, یہ شدت ہے بیان کے اندر کہ انکار بھی معمولی انکار نہیں کرتے تھے بڑی شدت کا انکار کرتے تھے یہ ظالم یہودی تو انہوں نے اتنا بڑا انکار کیا کہ انا حملہ یا جیسے وہ جانتے ہی نہیں حالانکہ وہ جانتے تھے ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا موجود تھا اس نبی کے بارے میں بھی نبی کی دعوت کے بارے میں بھی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی لیکن ایسے بن گئے جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں اور اس طریقے سے انہوں نے کتاب اللہ کا انکار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ایسے بن گئے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کل پچھلے رکوع کی تفصیل کے اندر یہ میں نے بات آپ کے سامنے بیان کی ہے تو اسی کو دوہرایا جا رہا ہے بار بار وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں قرآن مجید کا ایک اسلوب تکرار بھی ہے جب کسی چیز کی حقیقت کو شدت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہو اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا مقصود ہو اور ذہن نشین کرنا مکرانا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بار بار بار ذکر کرتا ہے چونکہ مقصود یہاں کیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہود کا رویہ اختیار نہ کریں یہودی جیسے انکار کرتے تھے نبیوں کے ساتھ جو رویے رکھتے تھے کتابوں شریعتوں کے ساتھ جو سلو کرتے تھے جو تحریف کرتے تھے اور پھر بڑی جرت اور درلے سے کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ بے خبر تھے یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا یہ, یہ رویے تو اب اللہ کا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس امت کے پاس یہ قرآن موجود ہے یہ دین موجود ہے سمجھایا اس امت کو جا رہا ہے کہ آپ نے وہ رویے اختیار نہیں کرنے بنی اسرائیل والے اور ان کو ذہن نشین کروایا جا رہا ہے بار بار سبق یاد کروایا جا رہا ہے تاکہ ذہن کے اندر یہ پختہ ہو جائے کہ ہم نے بنی اسرائیل والے انداز اختیار نہیں کرنے آپ اگر پچھلے چند رکو جو ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے جب سے موضوع شروع ہوا ہے مصدق کل ماباہم مصد کل تقریباً ہر دوسری تیسری آیت کے بعد یہ ذکر آ جاتا ہے کیا مطلب کہان مجید کا تصدیق کرنا کہ یہ اسی تسلسل کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا ایک نظام ہے جو ہر دور کے اندر جاری رہا ہے ان چیزوں کو واضح کرنا مقصود ہے یہودیوں کو بار بار سمجھانا مقصود ہے یہودی نہیں مانتے تو نبی, صل... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانا مقصود ہے تو اس لیے ایک ہی بات ہے بار بار بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی کتابوں میں اپنے رسول کے حوالے سے سب کچھ بیان کر دیا تھا اس کتاب قرآن کے بارے میں ان کی کتابوں میں بیان کر دیا تھا سب کچھ موجود تھا لیکن یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ان ظالموں نے انکار کیا تو مسلمانوں اب تم قرآن پڑھ کر انکار نہ کرنا اگر تم بھی انکار کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہو جائے گا اللہ کا خیز وغب تم پر بھی اسی طرح بھڑکے گا تبعماشیاتی نلا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولا کن شیاتین کفروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ولب سما شروبی انفسہ لوکان و تبا اور اتباع کی انہوں نے مات الشیاتین جو پڑھتے تھے شیاتین علا ملک سلیمان ملک سلیمان میں یا اس سے مراد اہد ہے سلیمان علیہ السلاۃ کے اہد میں شیطان جو کچھ پڑھتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کی اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے اور لیکن شیاطین نے کفر کیا جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو حتا کے کہہ کہ دیتے تھے کہ سوائے اس کے نہیں ہم تو آزمائش ہیں تو کفر نہ کر پس وہ سیکھتے تھے ان سے جو تفریق ڈالتا تھا آدمی میں اور اس کی بیوی بی میں اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو اور نہیں نفع دیتا تھا ان کو اور یقیناً یقیناً جان لیا انہوں نے اس کو کہ جو خریدا انہوں نے کہ نہیں ہوگا آخرت میں کوئی حصہ اور بہت برا ہے جو جس چیز کے ساتھ بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو کاش کہ وہ جانتے ہاں جی ایک اب نیا مضمون ہے اور یہود کے حوالے سے جو ان کی خباستیں تھیں جو انہوں نے قومی سطح پر غلط رویے اختیار کیے تھے اسی انداز میں پھر اب یہ ایک بات بیان ہو رہی ہے اور مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے یہودیوں کے رویے کو واضح کرنا ہے لیکن ان کی تاریخ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی کوئی چارہ نہیں تھا آ کر انہوں نے سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے اب انکار کی گنجائش کوئی نہیں تھی پھر عبداللہ بن سلام جیسے اور دوسرے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے یہ ساری باتیں ساری باتیں یہ ایک طرف تھیں تو ان ظالموں نے پھر وہ پرانی روش اختیار کرتے ہوئے یہ جادو ٹونا یہ سلسلہ شروع کیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا لبید نامی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات تھے آپ محسوس کرتے تھے حدیث میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے آپ گھر میں بیویوں کے پاس ہوتے اس وقت اثر محسوس کرتے آپ نماز میں آتے اس کا اثر محسوس کرتے تو جادو باقاعدہ ایک ایسی چیز ہے ایک منفی چیز ہے کہ جس کا اثر ہوتا ہے منفی اثر ہوتا ہے انسان کے اعضاء پر اثر ہوتا ہے انسان کی عقل پر اثر ہوتا ہے احساسات پر انسان کے اثر ہوتا ہے تو یہ چیزیں یہ جادو باقاعدہ ایک ایسا فیل ہے ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا اثر ہوتا ہے اور منفی اثر ہوتا ہے یہ اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تو فرمایا بت مات ال سلیمان کفر سلیمان ولا کن شیاتی کفر یہ ان لوگوں نے یہ جادو کے سلسلے جو شروع کیے ہیں یہ پرانا سلسلہ ہے ان کا یہ ہمیشہ یہودی جادو کرتے رہے ہیں جادو کا دھندا ان کے ہاں چلتا رہا ہے جب قوموں کے اندر بدعملی آ جائے دین سے دوری آ جائے تو یہ سلسلے پھر عام ہو جاتے ہیں جیسے آج کل آپ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کوئی یہ سلسلہ کم تو نہیں ہے جادو کا سلسلہ عورتیں خاص طور پر جادو کرواتی ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن یہ یہودیوں کے اندر بہت زیادہ تھا یہودیوں کا یہ سلسلہ ہے فرمایا اب اللہ تعالیٰ تاریخی طور پر اس مسئلے کو واضح کر رہا ہے اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ ان یہودیوں نے سالموں نے الزام لگایا تھا سلیمان علیہ السلاۃ وسلام پر کہ وہ جادو کرتے تھے جادو کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی حکومت کی انسانوں پر بھی حکومت جنوں پر بھی حکومت پرندوں جانوروں پر بھی حکومت ہواؤں پر بھی حکومت تو انہوں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کی یہ اتنی بڑی جو حکومت تھی یہ حقیقت میں جادو کے ذریعے انہوں نے یہ حکومت حاصل کی اور یہ چلاتے تھے اور سب کو کنٹرول کرتے تھے یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور اس, اس کو بہانہ بھی بنایا کہ اگر ہم یہ جادو کا سلسلہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے ان پر الزام لگا کے اپنی جادو کے جواز کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالی اس کی نفی فرما رہے ہیں وما سلیمانو سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے کفر نہیں کیا جادو تو کفر ہے جادو کفر ہے تو نبی کے بارے میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان اس بری چیز کا اس کفر کا انتخاب کرے تو اللہ تعالی نے اس کی نفی کی ہے کہ سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے اے یہ جادو نہیں کیا نہ جادو کے ذریعے ان کی حکومت تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موزاد کے طور پہ یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا جیسے باقی نبیوں کو اللہ تعالیٰ موجزات دیتا ہے یہ موجہ اتنا زبردست کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو وہ حکومت نہ ملے یہ ان کی ایک دعا تھی جس کا تذکرہ پران مجید کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا تھا کہ ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا جنات بھی ان کے تابے تھے اور حیوانات اور پرندے بھی ان کے تابے تھے حتیٰ کہ پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع علم بھی دے رکھا تھا قوت دے رکھی تھی کنٹرول دے رکھا تھا تو یہ ان کے موجودات تھے اور ان ظالم یہودیوں نے اپنے جادو کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے جادو کرتے تھے اس میں ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا واقعات بڑے ہیں تو میرا خیال ہے ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے اللہ اکبر کہ سلیمان علیہ السلات وسلام نے جو وہ جنات جاتے تھے جنات اوپر اور جا کر غیب کی خبریں لے کے آتے تھے پھر کائنوں کو پہنچا دیتے تھے وہ جب ان کی باتیں سچی ثابت ہونے لگی تو پھر انہوں نے ایک کے ساتھ ستر ستر نئی باتیں ملا کر بیان کرنا شروع کر دی اور پھر ان کو لکھ لکھ کر ان کو پھیلانا شروع کر دیا یہ پورا ایک علم بن گیا جادو کا کہانت کا تو جب سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ سب کچھ جو لکھا ہوا تھا اور ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ جنات عالم الغیب ہیں جی اور ان کے ان کے علم غیب سے یہ ساری خبریں آسمان پر کیا ہو رہا ہے زمین پہ کل کیا ہوگا یہ ساری غیب کی خبریں جنات کی طرف سے آتی ہیں تو سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو کچھ اس حوالے سے لکھا ہوا موجود تھا اس سب کچھ کو جمع کر کے اس کو دفن کر دیا جہاں آپ بیٹھتے تھے جس جگہ پر جس تخت پر اس کے نیچے اس کو دفن کر دیا یہ واقعہ لکھا ہے ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے تو جب سلیمان علیہ السلاۃ والسلام فوت ہوئے تو یہ شیطان آ گیا شیطان نے آ کر لوگوں سے کہا بھئی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ راز کہ یہ جو اتنی بڑی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے اور جانوروں پر بھی حکومت کرتے تھے اور ہواؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا اس کا باعث اصل میں ان کے پاس وہ علم تھا جو علم انہوں نے صرف اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا اور ان کی ان کے تخت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں تو وہ کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس جگہ کو کھودو زمین کے اندر سے وہ سب کچھ نکالو تو یہ تھی ساری ان کی قوت اس کے ساتھ کرتے تھے وہ حکومت تو جب لوگوں نے اس کو کھودا تو نیچے سے وہ کتابیں نکلی وہ سب کچھ نکلا تو کہنے لگا لو یہ تھا اصل میں یہ ہے مسلمان کا جادو جس کے ذریعے جناب وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے تو پھر وہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی یہود کے ہاں عام انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ساتھ سارا کام کرتے تھے جادو کا سلسلہ کرتے تھے یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا یہ کثیر نے روایت نقل کی ہے لیکن یہ سب کچھ اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفی کی ہے اس بات کی کہ بما کفر سلیمانو بلا کن کفرو یہ جو جادو کا سلسلہ ہے یہ سری کفر ہے سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر نہیں کیا یعنی جادو کے کفر ہونے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یعنی کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا بلکہ فرمایا وماد کا مراد جادو ہے کفر سے مراد جادو ہے لیکن لفظ کیا استعمال کیا مما کا فارا اس کی شدت بیان کرنا مقصود ہے اس کے کفر کی شدت بیان کرنا ہے فرمایا سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے کفر نہیں کیا بلاکن شیاتی نا کفر نے کفر کیا یہ جادو کا جتنا دھندہ سلسلہ دنیا کے اندر پھیلا یہ سب شیطانوں نے پھیلایا ہے یہ شیطانی علم ہے ہاں جی شیتانوں نے یہ چیزیں ابلیس کی اولاد نے اس کی ضروریت نے ان چیزوں کو پھیلایا اللہ کی شریعتوں کے انکار کے لیے ان چیزوں کو بنیاد بنایا قوموں کی عادات بگاڑنے کے لیے ان چیزوں پر شیطانوں نے لگایا جہاں شیطان نے لوگوں کو بڑی بڑی گمراہیوں سے دوچار کیا ایک گمراہی یہ جادو کا سلسلہ بھی ہے ایک گمراہی جادو کا سلسلہ ہے اور یہ سارا کھیل ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے وعد فرمائی ہے فرمایا الناس السحر یہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ان شاطینا الا اولیا اہم شیتان جو ہے نا یہ اپنے دوستوں کو وہی کرتے ہیں انسانوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں شیتانوں کے انسانوں میں سے شیتانوں کے دوست ہوتے ہیں اور شیطان پھر ان کو وہی کرتے ہیں جس طرح اللہ وہی کرتا ہے اپنے نبیوں کو ہدایت دیتا ہے دین پہنچاتا ہے تو شیطان کا اپنا سلسلہ ہے اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں گمراہ کرنے کا گمراہ کرنے کا سلسلہ شیطان کا بھی قائم ہے تو وہ بھی وہی کرتے ہیں یہ, یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں تو ان شیطانوں نے ہی یہ یہ جادو کا سلسلہ جو ہے وہ پھیلایا چلایا اور انسانوں کے اندر گمراہیاں پھیلائیں جو انسانوں کو جادو سکھاتے تھے بے بابلا ہاروت اب ماروت اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت ماروت پر یہ جادو دو ذریعوں سے آیا ہے دو ذریعوں سے ایک ذریعہ یہ کہ شیطانوں نے اپنے جو کرندے ہوتے ہیں نا جی ان کو یہ سکھا سکھا کے اس جادو کے اوپر لگا دیا اور یہ معاملہ پھیلا دیا نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کو لڑانے کے لیے یہ سلسلہ جادو کا شیطانوں نے کیا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دوسرا ذریعہ اس کا تھا کیا کہ بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نادل کیے تھے اور ان کو بھی جادو سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو آزمائش کے لیے دنیا میں نادل کیا تھا یہ آزمائش تھے آگے اس کا تذکرہ موجود ہے وما علمان اور یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت یہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنتن سوائے اس کے نہیں ہم تو آزمائش ہیں فلاں تک فر پستو کو فرنا یعنی لوگوں کو صاف کہتے تھے کہ بھائی ہم پر تو آزمائش ہے جی اور یہ کفر ہے تو تم اس کو مت سیکھو کفر مت کرو یہ وہ صاف کہتے تھے وہ سمجھاتے تھے نصیحت کرتے تھے لوگوں سے لوگوں کو کہ وہ جادو نہ سیکھیں جادو نہ کریں یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ان کو بھی جادو سکھایا تھا اور لوگ چونکہ وہ آگے بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ جادو ہے یہ جادو ہے اللہ پر بھائیو یہاں تفسیروں کے اندر تو روایات اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں تو ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے اسرائیلی روایات سے بڑا بڑا بگاڑ اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے ان دو فرشتوں کے حوالے سے جو کہانیاں جو قصے بیان کیے گئے ہیں تفسیروں کے اندر بھی موجود ہیں اور جس طریقے سے پھر وہاں عقیدوں کی بربادیاں ہوئیں تو ان سے بچنا چاہیے بہت شاندار یعنی جو معصور تفاصیر کی روایات ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جادو دو ذریعے سے آتا تھا آیا تھا ایک تو شیطانوں کا سلسلہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے شریعت کے انکار کے لیے یہ ایک سلسلہ ایک دھندا ایک کاروبار چلایا ہوا تھا ایک تو شیطانوں کا یہ سلسلہ تھا ان کا یہ مشن تھا جی اور دوسرا تھا ہاروت اور ماروت اور ہاروت ماروت اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آئے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ یہ یہ چیز جادو ہے لیکن اس جادو سے تم بچو اس جادو کا انکار کرو یہ کفر ہے اس کفر کا ارتکاب نہ کرو دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے دونوں کا مقصد الگ الگ ہے شیطانوں کا مقصد گمراہیاں پھیلانے کے لیے جادو کو بیان کرنا اور ہاروت ماروت یہ بیان کرتے تھے جادو کو اور لوگ ان سے سیکھتے تھے لیکن وہ نصیحت کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جادو ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اس کے اوپر شاید ہیں کہتے تھے انتنا تن تو آزمائش ہیں ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے یہ کفر ہے جادو تکفر تم کفر نہ کرو لوگوں کو کفر سے روکتے تھے وہ روکنے کے لیے نصیحت کے لیے یہ جادو کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے اور واضح کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے تفصیر سعادی میں یہی تقسیم کی گئی ہے شیخ محمد بن صالحسمین نے بہت ہی شاندار تقسیم کر کے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے اور وہ سارے قصے جو ہارو ہاروت ماروت کے حوالے سے اسرائیلی روایات کے اندر پائے جاتے ہیں ان سب کو چھوڑتے ہوئے قرآن مجید کے سیاق کے ساتھ جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ مزید ذہنوں کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوں اور اختلاف کی گنجائشیں ختم ہو جائیں گویا کہ شیطان جادو سکھاتے تھے کس لیے ہاں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ان کا وہ ایک مشن تھا جس طرح گمراہیاں پھیرانے کے لیے انہوں نے اور بہت سارے حربے استعمال کیے تو انہوں نے اس کو بھی بطور حربہ استعمال کیا جادو کو اور آج بھی دیکھ لو یہ جتنا جادو ٹونے کا سلسلہ ہے جتنے تباہم پرست لوگ ہتھی کہ پھر اس کے بعد شرک و بدت میں مبتلا لوگ کیا کرتے ہیں جادو یہ جادو ٹونے کا سلسلہ اس وقت عام ہے یہ جتنے مزاروں پر بیٹھے ہیں یہ جتنے اللہ معاف کرے اس قسم کے یعنی لوگوں کو دین سے دور کرنے والے یہ باقاعدہ سلسلہ یہودیوں سے چلا ہے اور اس امت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اور اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ سارا سلسلہ شیطانی ہے شیطان باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے وہ میں انشاءاللہ اللہ آگے بیان کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایک تو یہ شیطانی سلسلہ اور دوسرا ہاروت ماروت کا ہاروت ماروت اگر یہ جادو کا سلسلہ پیش کرتے یا لوگ ان سے سیکھتے لیکن وہ ساتھ کہہ دیتے تھے کہ یہ کفر ہے یہ جادو کفر ہے کفر نہ کرو ہم تو آزمائش کی وجہ سے دنیا میں اس حالت میں ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرتا ہے جس کی جس طرح چاہے کرے اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو آزمائش کے طور پہ بھیج دیا اس اس کو اس قدر مان لینا کہ آزمائش تھی ان کے اوپر بس بات ختم ہو گئی اب اس کے اوپر اگر بحث کرتے جائیں اور جناب اس کو پھیلاتے جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے سوائے خرابی کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بہرحال وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت یہ منع کرتے تھے ان کو اچھا ایک تفسیر اور بھی ہے اس وہ بھی سن لو یہ ماں جو ہے نا وہ ما ان ضلہ الملاکن بے بابلا ہاروت اب ماروت اس ماں کو ماں نافیہ کہا گیا ہے بعض مفسرین نے ماں کو ماں نافیہ بنایا ہے ما موصولہ نہیں بنایا موصولہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ شیطان یہ جادو سکھاتے تھے اور ماں ان سے کہنے اور جو نادل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر لیکن جب نافیہ بنایا گیا ہے تو پھر اس کا عطف ہوگا وما کفر سلیمان شیاتی نا کفر تو پھر اس کا عطف ہوگا سلیمان علیہ السلاۃ پر کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وہاں ماں نافیہ ہے وہ کفرہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے اور پھر یہاں بھی ماں کو اگر نافیہ قرار دیں وہ ماں علی سے نے کہ نہیں نادل کیا گیا دو فرشتوں پر یعنی جادو یہ بھی تفسیر کی گئی ہے بعد مفسرین نے کیا ہے لیکن اس میں تکلف زیادہ ہے بات جو بہت سادہ ہے اور قرآن کے فہم کے ساتھ چل رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ زمین پہ بھیجا تھا بابل شہر جو عراق کا ایک شہر ہے بابل جو ہے یہ عراق کا ایک شہر تھا بابل شہر میں ان کو اتارا گیا تھا آزمائش کے طور پہ اتارا گیا تھا اور جادو بھی ان کو دیا گیا تھا پھر وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ لوگو یہ جادو ہے یہ کفر ہے اس کو تسلیم نہ کرو یہ سب سے مناسب ہے اور اس میں کوئی الجھن باقی نہیں رہتی فیت مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ بین وَزَوْجِهِ پس وہ سیکھتے تھے ان سے جو جس کے ساتھ تفریق ڈالتے تھے آدمی میں مرد میں اور اس کی بیوی بی میں یعنی یہ, جن، یہ جو جادو کا سلسلہ ہے نا یہ جادو کا کام کیا ہے رشتے ناتے توڑنا نفرتیں پیدا کرنا یہ سلسلے عام طور پر یہ جادو کا سلسلہ محبت اور بغض ان دو میں بڑا چلتا ہے جھوٹی محبت باطل محبت حرام والی محبتیں کیونکہ کام ہی حرام کا ہے نا یہ اس جادو کا تو خامد بیوی بی کی محبت تو وہ حلال بڑی ہی ضروری اللہ تعالی کے لیے پسندیدہ لیکن اس کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا یہ جادو جو ہے اس محبت میں بگاڑ پیدا کرے گا یہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہ سلسلہ جادو کا سلسلہ کرتے تھے تاکہ رشتہ ختم ہو طلاق ہو جائے اور اسی طرح باقی رشتوں کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا یہ شیطانوں کا بابا یہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے ڈیوٹیاں لگاتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر اس نے باقاعدہ اپنا ایک نظام کھڑا کیا ہوا ہے نبیوں کا مقابلہ کرنا ہے جناب لیک لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے لوگوں کو ہدایت سے دور کرنا ہے تو ان کو بیچتا جاؤ بھائی جا کے اپنا اپنا کام کر کے آؤ وہ کام کر کے واپس آتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کیا وہ میں وہ کہتا نہیں نہیں تو نے کچھ نہیں کیا وہ کہتا ہے جی میں نے یہ بگاڑ کیا اس کی چوری کروا دی اس کو قتل کروا دیا وہ کہتا نہیں نہیں تو نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک آتا ہے پھر آ کر کہتا ہے میں نے خامد اور بیوی بی کے درمیان ایسا بگاڑ پیدا کیا ایسی نفرت پیدا کی کہ طلاق ہو گئی تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اللہ اکبر باقیوں کو کہتا ہے بھائی تیرے کام سے نہیں مزہ آیا تو نے کچھ نہیں کیا یہ گویا کہ یہ بگاڑ پیدا کرنا اس ظالم کا کام ہے اور جادو سے یہ کام ہوتا ہے اور اللہ رحم کرے یہ جو رشتے ہیں نا جی رشتے دار جی گھروں میں یہ بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں اللہ اکبر اکثر طلاقوں کا ہونا اور اس طریقے سے یہ جھگڑوں کا ہونا یہ سلسلے ان میں اکثر و بیشتر یہ جادو کا سلسلہ یہ جو ہے وہ چل رہا ہے اللہ اکبر بے دوارین اللہ بلّہ اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اچھا پہلے تو اس کی شدت بیان کی ہے اس کی شرائط بیان کی ہے کہ اس کا نقصان خامد بی بی کے درمیان بگاڑ طلاق اور یہ اختلاف کھڑا کرنا بگاڑ پیدا کرنا فساد برپا کرنا یہ جادو کے یہ مقاصد ہیں تو پہلے تو اس کو بیان کیا پھر اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ذرا ان کو تسلی بھی دی ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ شیطان جو چاہیں کر لیتے ہیں جادو سے جو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہاں? نہیں فرمایا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس کا اثر بھی اگر ہوتا ہے جادو کا اثر بھی اگر ہوتا ہے تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے اب اس کے لیے باتیں بتا دی گئی ہیں کہ جو ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے جادو سے جنات سے ان خباستوں سے غیبی ان سلسلوں سے بچنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں اپنے عقیدے پہلے مضبوط کرو آ, اور آپ اللہ کا ذکر جو ہیں وہ ان کو کرو سورہ فاتحہ بڑا زبردست ذکر ہے قرآن مجید سارے کا سارا ذکر ہے اذکار ہیں لا الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ صبح جو آدمی سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے شیطان کی شرارتوں سے جادو سے ان چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے سارا دن محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں تو جادو اثر کن پر کرتا ہے پہلے تو وہ جن کے عقیدے ہی خراب ہوتے دیلے یہ پرست توحید کے عقیدے والے لوگ ان پر جادو کا اثر کم ہوگا یہ نہیں میں کہتا ہو نہیں سکتا ہو تو جاتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو باقی کس پر نہیں ہوگا وہ تو سب پر جاتا ہے جی لیکن لیکن جو پختہ عقیدے والے لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں اسی طرح پھر نماز پڑھنے والے ذکر کرنے والے قرآن پڑھنے والے ہیں جی دین کے کی باتوں پر عمل کرنے والے وہ بھی ان چیزوں سے شیطانی ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں ہاں جی جن کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا پھر وہ نماز بے نماز آدمی بڑی ہی جلدی جادو میں پڑ جاتا ہے مصیبت میں پڑ جاتا ہے جی بے دین لوگوں کے اندر یہ چیزیں بڑا گہرا اثر کرتی ہیں تو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا خیر اور شر دونوں اللہ نے بنائے ہیں نا نبی کس نے بھیجے اللہ نے شیطان کو پیچھے لگا دیا وہ بھی اللہ نے اگر شیطان نہ ہو تو یہ امتحان کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے پاس فیل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے پاس فیل تو ہوتا ہی امتحان میں ہے ہاں جی؟ یہ تو اللہ تعجیے جو اللہ نے اپنے یعنی جو برگزیدہ بندے ہیں فرما بردار ان کے لیے جنت بنائی ہے اتنے انعامات رکھے ہیں ہاں جی اور جو نافرمان ہے ان کے لیے دوزخ رکھی ہے یہ جنت اور دوزخ یہ امتحان کی وجہ سے تو ہے امتحان میں پاس ہوگا تو جنت میں جائے گا فیل ہو جائے گا تو دو میں جائے گا اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہدایت کا نظام قائم کیا نبی بیچے ہیں رسول بیچے ہیں کتابیں بیچی ہیں اور امتحان کے لیے پھر اللہ نے ساتھ یہ شیطان بھی لگا دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ یہ شیطان ہے بھائی یہ اس اس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا اس سے بچ کے رہنا اس سے بچ کے رہنا یہ بھی بتا دی تو یہ ایک امتحان ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ یقین رکھو اللہ تعالی کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا جادو سے بھی اور اس کے برے اثرات سے بھی مَا یمون وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو ولا ینفاہم اور نہیں نفع دیتا تھا ان کو ہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا جو نظام بنایا ہے نا دنیا میں جو خیر ہے نا اکثر چیزیں خیر والی وہ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی پہلو شر والا بھی ہوتا ہے لیکن خیر غالب ہوتی ہے اور شر والی جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے لیکن شر کا پہلو غالب ہوتا ہے یہ اس طریقے سے امام بیدابی کہتے ہیں کہتے ہیں دنیا میں کوئی شر ایسا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ خیر نہ ہو خیر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے بکا کے لیے ضروری ہے لیکن اس موقع پر جو جادو کے لیے اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں ذر ہی ذر ہے نفع کوئی نہیں ہاں اس اعتبار سے تو ہو سکتا ہے امام بی نے جب یہ بات کہی نا تو اس کے لیے انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا شر کا وجود ابلیس ہے شر کا وجود ابلیس ہے لیکن اس کے اندر بھی خیر کا ایک پہلو ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر شیطان یہ ابلیس نہ ہو شیطانوں کا سلسلہ نہ ہو تو امتحان ہی نہ ہو تو امتحان کا ہونا یہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے نا تو وہ کہتے ہیں امام بیدا اس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے ایک یہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے تو ہر شر میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے تو فرمایا یہ, یہ شر ایسا ہے جادو ایسا شر ہے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں یہ شر ہی شر ہے نقصان ہی نقصان ہے اس میں فائدہ کوئی نہیں ولکد علم اشترا ہما لہو فلا خرت من خلاق اور البتہ تاقیق جان لیا انہوں نے کہ جو خریدا انہوں نے یعنی جادو اس کی وجہ سے مالا فل آخرت آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہ گیا یہ یہودی جانتے تھے کہ یہ جادو کتنی بری چیز ہے شریعت میں اس کی نفی ہے کفر ہے وہ جانتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو جادو کا کام کرے گا آخرت میں کچھ نہیں بچے گا اس کا سارے امال ضائع ہو جائیں گے آخرت اس کی برباد ہے یہ بھی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ ظالم یہودی جادو کا کھیل کھیلتے تھے بالاک عالم علم جانتے بوجھتے یہ ظلم کرنا اچھا پھر اس میں یہ ایک تسلی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہ یہ جانتے ہیں جادو غلط ہے آخرت کا نقصان ہے لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں تو اگر آپ کو جانتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں تو ان کا رویہ ہی ایسا ہے یہ ہے ہی اس قسم کے لوگ جانتے ہوئے انکار کرنا ان کا طریقہ ولا بے سما شروح لوکان اور بہت برا ہے جس کے ساتھ بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو وہی مسئلہ ہے کہ جو گمراہیاں لے انہوں نے لی ایمان کو چھوڑ کر اور جادول کیا انہوں نے بے دینی کے رویے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے دشمنیاں یہ جو کچھ کھیل کھیلتے رہے ہیں یہ بہت ہی جو انہوں نے کیا اللہ اکبر کاش کے یہ لوگ سمجھ جاتے سنبھل جاتے لیکن یہ سنبھلنے والے سمجھنے والے ہیں ہی نہیں ولو تقو اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لمصوبۃ البتا ثواب من عند الله جو اللہ کے پاس ہے خیر وہ بہت بہتر تھا لو کان یعلمون کاش کے وہ جان لیں وہی بات کہی گئی ہے جو پچھلی ایت میں بات کو دہرایا گیا ہے کہ انہوں نے جادو کر کے انہوں نے نبیوں کا انکار کر کے یہ جو سودے کیے ہیں کتنے گھاٹے کے سودے نقصان کے سودے کیے ہیں نقصان کیا انہوں نے بہت زیادہ اگر یہ ایمان لے آتے اپنی شریعتوں پر ایمان لاتے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے شریعت لے کے آئے اس کے اوپر ایمان لے کے آتے تقوے کی زندگی اختیار کرتے فرما برداری اختیار کرتے گناہوں سے بچتے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے تو جو ثواب اللہ تعالی کے پاس ہے ایمان کا تخوے کا وہ بہت ہی بہتر تھا لیکن یہ دنیا کے تھوڑے مال کے لیے دنیا کی عزت کے لیے اندر جو حسد ہے اس نبی کو نہیں ماننا یہ ہماری نسل سے نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے جو انکار کیا تو کیا ملا ان کو دنیا میں سوائے ذلتوں کے سوائے رسوائیوں کے کچھ نہیں حاصل ہوا لیکن اگر یہ ایمان لاتے اور فرما برداری اختیار کرتے تو جو ثواب اللہ کے پاس ایمان اور تقوی کا ہے وہ کتنا بہتر تھا ان کے لیے لیکن لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے بڑا ہی گھاٹے کا سودا کر کے اپنا ہی انہوں نے نقصان کیا ہے سبران اللہ